Hussein! Hussein! Hussein, yo oh Hussein. Hussein! Hussein! me صدائے رب جہاں سدائے رب جہاں سدائے رب جہاں, جہاں جبھی کشادہ حسین بطول زادہ حسین میرا ارادہ حسین نبھانے والدہ حسین کی صفوں سے نزول تک پہنچا پھر امبیا کی صفوں سے رسول تک پہنچا میرے حسین کا دنیا میں جب ظہور ہوا رسول حق نے پڑھا میں رب سے یہ کلم حسین من مل حسین حسین والا مڈل حسین بتا گیا ہے نبی خدا کا گیا ہے نبی خدا کا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین من نیوانا من الحسین چین تیرا حسین خدا کے دین کی ہے و زین میرا حسین ہے میرے بادشاہ مشرقین میرا حسین پکار ہے میرے لہو کا میرا جسم میری جان میرے دین کی بکار حسین عزق امانت اسی کے ہاتھ میں ہے اصول دین شریعت اسی کے ہاتھ میں ہے میری بخا میری عزت اسی کے ہاتھ میں ہے کلام پاک کی حرمت اسی کے ہاتھ میں ہے بہو سے ایسا بیان دے گا شریعت مان دے گا میری حدیث کی تفسیر ہوگی کر وہ بلا حسین و من حسین من من حسین حسین حسین حسین حسین حسین خدا کے حکم کی تعمیل ہوگی مقتل میں علی کے عشق کی تکمیل ہوگی مقتل میں بساتین کی تبدیل ہوگی مقتل میں حیات مات کی قندیل ہوگی مقتل میں حسین مجھ کو نجات دے گا بھی کو کہنا پڑا یہ میری گود میں ہے تصور تمہیں کیا میرے حسین کا مقد بنی ہے مو سے چور تھکن سے نڈھال سر پہ قضا مٹا کے بچا کے خدا جو قتل کہا کی جان بڑھا تو کہا شکریہ شکریہ شکریہ شکری شکریہ شکریہ, شکریہ شکریہ شکریہ حسین زیر شکریہ حسین زیرا شکریہ حسین زیرا شکریہ کہہ رہا ہے خدا کہ تو نے جی بچا لیا جو امبیا سے نہیں ہو سکا وہ تھی نے کیا شکریہ شکریہ شکریہ, شکریہ, شکریہ شکری خوشری تیری ہمت پہ یہ کون فدا تشنہ دہن تو نے جو وعدہ کیا پورا ہوا تشنہ دہن خوشم اکبر کو جو سہراب کیا کشنا دہن خوش مغل کو جو سہراب کیا تشنہ دہن ابن زہرہ والی آئے والی ابن والی تجھ سے میں راضی ہوا ایشہ کر وہ بلا سجا نے مر کے جینا سکھا دیا تو رہیں گے یہ شہیدان وفا السلام و حسین والی بل الحسین والا دل حسین, حسین والا صحابل حسین مجھے سمات کی بکاس میں یہ تیرے اہل عزاد نات سینوں سے سنو آتی ہے لب صدا یہ ماتمی لشکر ہے ہمت کا سمندر ہے آئی جو علمداری ہر فرد دلاور ہے دیکھو تو وفاداری دیکھو تو یہ خودداری مرنے کی یہ تیاری اور لب پہ صدا جاری تکلیفوں میں مزہ مرنے چلا جو گھر سے کوئی ماتمی جوان یہ کہہ کے عزم اس کا بڑھاتی ہے اس کی ماں گو کے ہے میری آنکھ سے آسو ابھی روا لیکن جو موت سامنے آئے تو میری ہمت نہ ہار جانا قسم ہے بطول کی کر لینا یاد رنگ شبی ہے رسول تین دن کی پیاس وہ اکبر شام وہ نصرت امام تیغوں کی نہ کسی کا نام بجلی سی ہر سل خاص پر گری تصویر مصطفیٰ کی چوہی پر گرے کربلا کی تب ہوئی زمین مظلوم ابن مظلوم علی اکبر کا سلام ہے آپ یا بتا ہوئے کا منی الام السلام اس صدا کا سننا تھا کہ حسین قرار ہو کر مقتل کی طرح دوڑے کبھی ٹھوکر کھاتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں اور سدائے دیتے ہیں نا علی اکبار علی اکبار آئے میرے نور نظر بابا کو آواز دو ایک علی اکبر کے کراہنے کی آواز سنی ضعیف باب میں چلنے کی طاقت نہ رہی گھٹنوں اور کوڑیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے پاس پہنچے بیٹا اکبر سینے میں درد ہے اب جو علی اکبر سینے سے ہٹایا دیکھا نیزے کی ٹوٹی ہوئی علی سینے میں بابا رکھا بایا ہاتھ علی اکبر کے سینے پر اور دایا ہاتھ نظر پر رکھا نجب کی طرف رخ کیا باہر کھینچا